اور بہترین طریقے سے استعمال کیا بعد میں خلافت ملوکیت لکھ کر منہ پر ایسا زور کا تمانچہ مارا کہ آج تک ان کو ہوش نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے تو موجن صاحب پتا ہے آپ کو کہ کیا کیا تھا مولانا مدودی صاحب نے ہاں ایسا تمانچہ مارا کہ آج تک پریشان ہے کہ ساری عمر تو ہم مولانا مدودی صاحب کو بناتے رہے تو یہ انہوں نے کر کیا دیا ہے میرے، ہمارے ساتھ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کچھ بکس یہ بھی پڑھی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں تو مولانا مدودی صاحب کا نام ہی کافی ہے آپ کی بات کا جواب وہ کون تھے مدود جس کے اوپر مدودی نام رکھا گیا کیا ان کا سلسلہ بزرگ دن سے نہیں جو بڑے تھے سادات فیملی سے تھے وہ بزرگ کا نام اس بزرگ کے نام کے اوپر ان کا نام مدودی رکھا گیا کیا انہوں نے اپنا نام بدلا مجھے یہ بتائے جماعت اسلامی والا تو ایسی بات ایسا باب نہ کھولے اور ذرا اختیار سے نہیں نہ بدلا اور آپ خود آ کر بتا دیجیے گا میں مولانا مدودی صاحب کا باب نہیں کھولنا چاہتا اور مجھے پتا ہے کہ ان کا نام مدودی کس وجہ سے رکھا گیا ان کا تو سب سے زیادہ تعلق بنتا ہے اور بزرگان دین کے ساتھ جناب وہ فخر کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا یا نہیں اگر میں بتاتا رہوں تو تین گھنٹے بیت جائیں گے اور مولانا مدودی یا جماعت اسلامی والے کس منہ سے اس چیز کو غلط کہتے ہیں اختیار کرنی چاہیے بات آپ کو کرتے ہوئے یہ جماعت اسلامی والوں کو تو آ جائیں جی عثمان صاحب وہابیت کی بات کریں یار آ جائیں السلام علیکم دیکھیے مجھے کوئی اتنا زیادہ اور یہ بریلوزم کا تو نہیں معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے وہ بھی بھائی ہیں وہ بھی بھائی ہیں ان کے عقائد ہیں لیکن اتنا نفرت میں نہیں ایک دوسرے کے متعلق کرنے چاہیے چاہے جو بھی روم اگر وہ کھولیں روم یا جو لوگ بھی کریں اچھی بات نہیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے باقیوں کا طریقہ لیکن ایک جس کے لیے میں نے بیٹا مختصر سا سوال کرنا ہے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا میرے پاس ایک آدھ دن پہلے ایک دوست آئے تھے اب وہ پتا نہیں تھے یا کیا تھے انہوں ایک چیز کہی تھی یار عثمان ایک بات تو بتاؤ جی کہ یار حضرت عمر فاروق سے بڑھ کے مطلب نبی سے محبت کرنے والا کوئی ہے میں کہا نہیں ہو سکتا وہ تو بہت اچھے تھے کہ انہوں نے تو کبھی جلوس نہیں نکالے نبی کی شان میں میں بھی چپ کر گیا میں کہا یار میں پہل ٹاک پہ کچھ آتے ہیں لوگ اور یوں نا مطلب وہ آ کے اس چیز کا جو جواب لیکن وہ بات تو پھر وہی ہے نا حدیث بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ جی مجھے انٹلیکچوئل ٹاک کرنی چاہیے وہ میں رسول بھائی نے جتنی بات کی ہے میرے تو پلے کوئی بات نہیں پڑی تو بی آنےسٹ یو نا یہ نہیں کہ میں ان کی کوئی, کوئی ان کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا وہ سوائے تڑیوں کے سوائے یہ کرتے ہیں وہ ہابی ازم ہے وہ یہ ہے وہ کوئی اس میں یو نا مطلب انٹلیکچل ٹاک تو تھی نہیں سوری ٹو نہیں ٹائم رہتا نہیں کہ ان کا ایک اپنا کوششن لایا بس یہ بتا دیجیے گا اور مجھے جلوس نہیں کٹے سن میں چپ میں کوئی کو بات نہیں بندے آدھے آ گئے پتا کر کے تین جواب لے دیا گا روم بھی سی نہیں میں نہ نہ کبھی باتی ہوگی میں گیا لیکن میرا ایک کانسیپٹ ہے اسلام کے بارے میں نا ہاں جی بالکل آپ جواب دیجیے گا میرا ایک کانسیپٹ ہے اسلام کے بارے میں وہ ہے وہ ہر ہوتا ہے تو اس میں میں نے تو کبھی بھی کسی بریلوی کو یا کسی کو بھی آ کے بولا ہی نہیں ہے یہاں پہ شیا تک کو بھی نہیں کیوںکہ میں نے جب جانا ہی نہیں ان لوگوں میں بیٹھنے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں وہ جو کر رہے اتنے کرنے دیں پر فائنل بات یہ تھی جو میں کر رہا ہوں لمبی لائن زیادہ نہیں لینی چاہیے فائنل بات یہ تھی کہ حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں یہ ہے جی کہ مسجدیں میں سج جائیں گی اس دور میں اور ان کو خوبصورتی سے سجایا جائے, جائے گا سب چیز کی جائے گی لیکن ایمان لوگوں میں نہیں ہوگا اب اس حدیث کو کون مطلب ڈینائی کر سکتا کوئی بھی نہیں تو وہی حالات ہوتے جا رہے ہیں تو سوری anyway, جی کہ میں نے کچھ لمبی بات کر لی ہے تو ایس ایچ آپ آ جائیے پلیز بھائی میری باری تھی آم ایک سوال کا جواب جس نے یہ کہا تھا کہ وہاں پہ گدی نشینی کیوں ہوتی ہے آپ کی جب تمام جائیداد لوگ چھوڑ دیتے ہیں آپ کے آبا و اجداد آپ کو وراثت میں ملتی ہے تو آپ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس سے تمام فائدے اٹھاتے ہیں تو جو گدی نشینی ہے وہ بھی تو کوئی روحانی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں نا اور لوگ اسے اگر بزنس بنا بھی رہے ہیں تو وٹ از وانگ وی ہے اگر وہ روحانی وراثت کو اگر اس سے کیش کرتے ہیں ان کے ماں باپ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہی کر رہے ہیں نا تو وٹ از رانگ ویٹ وہ اس کو, اس کو کرتے ہیں اس کور کو مینٹین کرتے ہیں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو دز نتنگ رانگ وین اسک کہاں سے ہو گیا جہاں تک کہ حضرت عمر کی عزلہ کی بات عثمان صاحب نے ان کے دوست نے ان کو بتائی تھی کہ وہ اس زمانے میں جلوس نہیں نکالتے تھے اس زمانے میں جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں تھی حضرت عمر وز ان وہ اس وقت جو تھی وہ لڑائی کی ضرورت تھی. وہ بیزی تھے لوگوں کو اسلام پھیلانے میں وہاں جلوس جو تھا وہ لڑائی کی صورت میں ہوتا تھا وہ ٹرائبس کو جیتتے تھے وہ شہروں کو وہ سائل... تو وہاں جلوس کی ضرورت کیا تھی آج کیا آپ میں کسی میں ہمت ہے کہ کوئی آپ اس قسم کی لڑائی کر کے جو اسلام پھیلا سکیں تو آج آپ اسلام جلوس کی صورت میں پھیلاتے ہیں آپ لوگوں کو اویئر کرانے کی چیزیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیا یہ جواب آپ کے وہ جو جن صاحب نے عثمان صاحب پوچھا تھا انہیں مناسب لگے گا یہ جواب آئیے سچے جی السلام علیکم ہاں بہت بہت شکریہ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں نہ تو درس بخاری ایک کا سلسلہ تھا نہ درس نظامی کا جو اب موجود ہے تو یہ, یہ میں نہیں سمجھتا جی. لیا جائے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلوس نہیں نکالا تو یہ آپ کیوں نکالتے ہیں تو اگر آپ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو, کو وہ کر رہے ہیں اسلام سے اگینسٹ تو پھر آپ کو قرآن حدیث یا اصحاب رسول ان لوگوں کی دلائل دینے ہوں گے اب اگر مولود شریف منایا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ ازا وجل جو ہے وہ خود کل اللہ احد اللہ وسمد سورہ خلاص میں فرما دیا ہے تو جس کی ہم پیدائش کا دن منا رہے ہیں وہ اللہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پیدا ہوئے ہیں. تو یہ تو شرک کی ہی جڑ کاٹ دیتے ہیں مولود شریف منانا تو میں سمجھتا ہوں جناب بات یہاں پر کہاں گیا غریب آدمی کہاں گیا یار غریب آدمی صاحب آپ کیوں نہیں بات کرتے شیخ ابن عبد الوہاب نجدی پر یار آپ بھاگ بھاگ کے مزار کی طرف کیوں جاتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار مبارک ثنا اکبر ہے آپ کیوں نہیں اس پر لالت بھیجتے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نہیں آپ بھی نہیں ہے نا تو لالک بھیجو پھر ابن عبد برا نزدیکو کہ اس نے یہ بات کی نبی کے مزار مبارک کے بارے میں سیدھی سی بات ہے بھاگ بھاگ کے مزار کی طرف جا رہا بھائی اس پر آؤ یار اس بندے نے جس نے یہ بات کی ہے آپ بولو وہ لانتی ہے جس نے یہ بات کی ہاں تو آ جائیں یار تب بھائی یہ کہیں نہیں جائیں گے یہ بھاگ بھاگ کے وہیں جائیں گے کیونکہ ان کی ڈالی وہاں گلتی ہے ورنہ باقی جگہ تو پھنس جائیں گے آ جائیں آپ یہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ غریب آدمی بات بھائی صاحب مجھے پروک کرنے کے بچے بچکانا کام چھوڑ دو پچھلے میں نے زندگی آدھی جو ہے نا وہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے گزاری ہے تو میرے ساتھ یہ گد یہ چیزیں مت میرے ساتھ یہ ڈرامے مت کیا کرو تم اتنی ہمت ہے یہ ہے وہ ہے جا کر اپنے اپنے داوت سے اسپیکٹریٹر سے یا بو تلحا سے ہی چار پانچ تمہارے گصے پیٹے لوگ ہیں اور ان کو میں یہ نیوٹرل روم میں جو حشر مین کا کر چکا ہوں وہ جا کر ان سے پوچھ لینا <coughs> بھائی میرے نے یہاں پر ایک سوال کیا علم بات ہو رہی ہے ہم علم بات کریں گے جلسہ جلوس حضرت عمر رضی اللہ ہو تالان کے دور میں ہوئی یا نہیں ہوئی عثمان <coughs> صاحب آپ ہے روم میں کہیں میں ایسی بھیم جو ہے بجاتا رہا ہوں اور آگے سے جسے میں نے بات کرنی ہے اچھا. <coughs> آپ دیکھیں سنی اگر آپ ہیں آپ کہتے ہیں میں سنی ہوں دیکھیں وہابیوں میں دیکھیں ہمت نہیں ہے نا کہ وہ برخے پہن کے آ جاتے ہیں بھائی ڈائریکٹ بات کریں آئیں ایک بولیں کہ میں وہابی ہوں اگر کوئی سنی ہے تو سنی ان کے سوالوں سے گھبرایا نہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں بے ان سے یہ پوچھیں آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جلوس کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے جلوس جو ہم, ہم نے جلوس یہ بنا دیا نا کہ بازار میں جا رہے ہیں لوگ اور اللہ گلا کر رہی ہے جلوس نا, نا, نا اس سے پوچھیں کہ عربی زبان میں آ, یہ جو جلوس کا مطلب یہ کیا ہے ترمیز شریف اٹھا کر دیکھنے یا ابن ماجہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جلوس جلوس کا مطلب ہوتا ہے سٹنگ جہاں پر صحابہ بیٹھے ہوتے تھے جلوس سے مراد یہ لفظ جلوس آیا ہوا ہے یہ ابن ترمیزے کی شریف عدیظ ہے جب عجب السلام آتے ہیں تو پوچھتے ہیں یار صلی اللہ وسلم یہ جو صحابہ بیٹھے ہیں یا آپ کے ادھر ازور کو پتا ہے کہ میرے صحابہ میری محبت کے لیے بیٹھے ہو رہے ہیں میرا ذکر خیر کرتے پھر صحابہ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار میں کہا ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں بالکل مجھے یقین تھا لیکن میں نے اس لیے پوچھا کہ بھائی ابھی میرے پاس سلام آئے ہیں تو شریف کی حدیث ہے ایک بات یہ کہ لفظ جلوس کی بات ہم کہ جلوس کا مطلب کیا ہے دوسری بات یہ ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں نہیں ہوا ٹھیک ہے ان سے سوال تو کریں نا میں تو اپنے سنی بھائیوں سے پریشان ہو جاتا ہوں ان کو سوال سننے کی ہمت ہو رہی جی? ہے سوال کرنے کی ہمت ان میں نہیں ہوتی سوال کرنے کی ہمت ہم سنیوں میں ہے نہیں آپ ان سے پوچھیں تاریخ کس بک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام نہیں کیا حدیث کی کس بک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ ان سے ذرا پوچھیں آپ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کام کب نہیں کیا یہ ذرا مجھے بتا دینا جناب کیا ہوتا تو آ جاتا کہاں لکھا ہے کہ نہیں ہے? لکھا کیا ہوا آپ اس سے پوچھیں نا کہ اس نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی ہی ہیں اس کو تو لفظ جلوس کا مطلب نہیں پتا اگر لفظ جلوس کا اس کو مطلب پتا ہوتا تو اس نے ترمی جی کی حدیث سے پڑھی ہوتی ترمی جی کی حدیث سے پڑھی تھی یہاں پر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم معتمد علماء کی جو جی جی بیٹھے ابھی میں تو بات ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی ابھی تو میں نے مائک لی ہے بھائی صاحب ابھی ادھر بیٹھے ہیں آپ آپ ادھر بیٹھے رہے جناب آپ اب رہے ہیں اب کیوں پریشان ہوتے ہیں میں تو جب آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے میں نے قرآن و حدیث سے شروع ہی نہیں کیا نہیں نہیں نہیں عثمان بھائی آپ ادھر بیٹھے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ ادھر بیٹھے ہیں میں تو سارا دن ادھر بیٹھا ہوں ٹھیک ہے میں ادھر ہی بیٹھوں گا بھائی کی گمت ادھر ہی بیٹھیے گا جائیے گمت دیکھو سکون سے بیٹھے رہے جب میں مائک چھوڑوں گا تو میں جب قرآن اور احادیث کی کچھ باتیں بات رکھوں گا اور تب اس کے بعد آپ نے مجھے دینا ہے جو چیزیں میں رکھوں گا اس کا جواب مجھے دے دیجیے گا آپ کہتے ہیں حضوص ملاد علیہ دن ہم لوگ کرتے ہی کیا ہیں ملاد عل ہم لوگ نہیں نہیں میں تکبر نہیں ہوں مجھے فخر ہے اپنے اہل سنت ہونے پہ مجھے اپنے اہل سنت ہونے پہ فخر ہے پچھلے چھ مہینوں سے میں نے وابیوں سے ایک بات مسئلہ پوچھا, پوچھا ہو گیا جناب کہ آپ لوگوں کو اگر استنجا کرنے کا طریقہ آتا ہے تو آج مجھے بتا دیں کہ گرمی سردی میں استنجا کس طرح ہوتا ہے تو وہ بھی یہ نہیں بتا سکے ارے اسپیکٹیٹر کو کیا ہی وہ تو بیچارہ بھاگ چکا تھا میرے سامنے تمہارا اسپیکٹیٹر اور آخر میں کہنے لگے میں تو کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہوں جناب وہ تو جب میرے بحث کر رہے ہوتے ہیں میرے رضان کے ساتھ تو پھر آدھا آدھا گھنٹہ غائب ہوتے ہیں جا کر حوالے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جیسے ریکارڈنگ میں اٹھا لیجئے گا کہ وہ خود کی تقریریں کرتے ہیں اور ہم قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں اٹھائیں صحیح مسلم شریف کی حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث اٹھائیں صحیح اس کو کہا جاتا ہے مسلم شریف کو کو پتا ہوگا نا مسلم بخاری کو احادیث کی دنیا میں صحیح ہے کہا جاتا ہے یہاں پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں محتمد علماء کوئی شخص برا فیل کرتا ہے یا اچھا فیل کرتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم کس چیز کے ذمہ دار ہیں ہم یہاں پر ذمہ دار ہیں تو اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ جو ہمارے محمد علماء نے کہا ہے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اور ان کے محتمد علماء نے ان کے محتمد علماء نے جو کیا ہوا ہے وہ ان کو سپورٹ کرے میں بھی آپ کو ایک لنک دوں گا کتاب ایمان کا ابن عبدالرحاب نجیدی کا جو حقیقت ہے نا اس کی طرف آئے حقیقت یہ ہے اصل میں ٹھیک ہے چیپٹر نمبر 50 پڑھیں سورہ آراف کی آیت نمبر ون کی تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ حضرت آدم اور بی بی ہوا علیہم السلام نے شرک کیا ہے کیا کیا ہوا ہے شرک کیا ہے اللہ تبارو کو تعالیٰ کے ساتھ اور شیطان کی ایڈوائز مان کر اس کا اپنے بیٹے کا نام عبد رکھا ہے کیا رکھا ہے جناب عبد رکھا ہے آپ کو میں ابھی لنگ دیتا ہوں یہ ہے وہ تشریح اور ابن کثیر نے اس کا پورے کا پورا رد کیا ہوا ہے ہم آپ کہتے ہیں نا سارے لوگ ٹھیک ہیں ہم سنیو مائل کے کل جی بیماری پڑ گئی ہے کسی وادی میں یہ بیماری نہیں پڑتی لیکن یہ بیماری پڑتی ہے تو ہمارے سے سب ٹھیک ہیں بھائی سب ٹھیک ہے جس کا اگر قیدے یہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شرک کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے جناب یہ لنک میں دے رہا ہوں اس کے ذرا بیٹھ کے اس کا چیپٹر نمبر 50 پڑھ لیجئے گا اور ابن کثیر نے کہا ہوا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے یہ حدیث یہ صنعت جو ہے یہ فیبریکیٹڈ اب نے ابھی سے اس نے اگر نقل کیا ہوا ہے یہ ہے موضوع ہے یہ موضوع ہے یہ ہے یہ لنک اٹھا کر پڑھ لیں کہ ہمیں واویوں سے اختلاف کس چیز کا ہے بھائی میں جواب دیتا ہوں غریب آدمی صاحب بیٹھے کل ساری بات میں جواب ہی دے دا آپ لوگ آ جاتے کوئی مصنوعی در نہیں ہم کہیں بات نہیں جڑے یہ ہم عقائد ایکسپوز کر رہے ہیں کوئی آدمی غلط کرتا ہے کوئی سگریٹ پیتا ہے چرس پیتا ہے میرے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرا جو تعلق ہے وہ ہے محدمت علماء نے کیا کہا ہوا ہے لوگوں نے ٹھیک ہے یہ اٹھا کر دیکھیں آپ مجھے پہلے جواب دیں کہ حضرت آدم علا نبین نے اور حضرت حوا نے یہ کب شیئر کیا ہوا ہے کتاب توحید میں ایمان کی جو اصول کی بکس ہوتی ہیں اس میں ضعیف اور من گھڑت روایتوں سے کون جو ہے وہ روایتیں لے کر اس کی بیس پر ایمان اور بلیز بنتے ہیں مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں جناب جو میلاد علیہ دن ہم نعظ شریف پڑھتے ہیں کیا یہ احادیثوں سے ثابت نہیں ہے حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے نعت نہیں پڑھا کرتے تھے اگر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ حضور کی ہیں تو حضور صلیم کی حدیث سن صحیح مسلم جلد ایک صفحہ 822 حدیث 2742 سیون امام احمد میں یہ حدیث ہے جلد سات صفا 504 حدیث 22917 اور مسکاط جلد ایک میں صفح 386 حدیث 2045 زیرو فور فائیو انبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو فقاء انزل علیہ ترجمہ حضرت میں ترجمہ بھی بڑھتا ہوں حضرت ابو, ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے روز کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر وہی نازل کی گئی پیر کے دن انہوں نے روزہ کیوں رکھا کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اس لیے مجھ، میں اس دن جو ہے تو اس دن مجھ، اس دن مجھ پر وہی نازل کی گئی اسی شکرانے میں جو ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں کے آیت نمبر سکس دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں کرتا ہے کہ نہیں قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو ان کی تشریف آوری کا ذکر ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد اپنی جس وہ پیدا ہوئے اس کے دن کے شکرانے میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے کہ نہیں کی ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں عبادت کرنا ناطخوانی کرنا حضور کا ذکر خیر کرنا حضور کی تشریف آوری کا ذکر بیان کرنا اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ سنت الہیہ ہے یہ سنت انبیاء ہے یہ سنت نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے نزدیک صحابہ جو وہ لوگ تو صحابہ کو مانتے نہیں ہے آپ کن کی باتیں میرے سامنے لا کر رکھے ہیں عثمان بھائی ان کو بولیں کہ حضرت میرے فاروق نے تو بیس رکعت تراوی آرڈر کر دی تھی تم لوگ بیس رکع تراوی پہ کیوں نہیں آڈر کرتے ٹھیک ہے دین کس نے منایا ہے یہ میں کوئی آپ کے سامنے کہانی پڑھی ہے ابھی کوئی کی کہانی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علام پیر کے دن روزہ رکھا کر تھے یہ کیا ہے یہ کہانی پڑھی آپ کے سامنے یہ دن کس سے منایا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے کیا چیز جناب اینڈ اتنا زیادہ سمارٹ اور اتنی چیزیں بننے کی ضرورت نہیں یہ کیا چیزیں جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے یہ کیا چیز ہے کیوں کہ یار ٹائم تو میں دے رہا ہوں نا بھائی ٹائم میں دے رہا ہوں تو ٹائم میں آپ کی باتیں بھی سنوں گا نا میں آپ کی بونگی بھی میں نے اس کے بات سننی ہے قرآن کے ایک میت پڑھ لوں بسم اللہ الرح اس علیہ اسرائیل رسول اللہ علیہ مینت مبشریات امباد اسمو احمد پلام جامع بل مینا قعل الحال السمین نصور کی عائد سکھ ہے ادھر اٹھا کر پڑھ لیجیے اگر آپ کو قرآن پڑھنے بھی توفیق ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف خاوری کا ذکر حضرت عیسیٰ عالیہ نبینا نے کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا اور اگر آپ نے قرآن کی آیت انشاءاللہ پڑی ہوگی ضرور اور وہابی حابی جیت بھی ہیں یہ پڑھ لے قرآن کی سور نسا کی آیت نمبر ون سیونٹی کس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت جو حضور کی امت ہے مسلمانوں کے خطاب کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ آپ کے سلم کے پاس جو ہے لوگوں کے پاس حضور صلی اللہ وسلم کی تشریف آوری ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا آپ پہلے ادھر مائک پہ آئیں آپ مائک پہ آئیں اور ان تمام چیزوں کا انکار کریں آپ مائک پہ آئیں گے سوال ادھر یہ مارنے کی ضرورت نہیں آپ پہ آئیں؟ اور یہ کہیں کہ نفس جو میلاد ہے اس کو ہم نہیں مانتے نفس میلاد اس کو ہم نہیں مانتے اور اس کا انکار کریں آپ اور میلاد کی مجھے جو ہے تو پہلے اردو لغت میں تشریح بھی کر کے دے دیں کہ آپ لوگوں کی کسی میلاد کی تعریف کیا ہے اس کو کہتے کیا ہے حضر السلن کی پیدائش کے جو واقع ہے اس کو کہتے کیا ہے کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے احوال خود نہیں بتائے کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے احوال خود نہیں بتائے تو دلائل النبوه کی حدیث شریف ہے حضرت ارباز انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ارباز انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سر نے فرمایا میں اللہ تعالی کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جب کہ آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے میں تم کو اپنی پہلی حالت بتاتا ہوں میں دعائے ابراہیم اور بشارت عیسیٰ ہوں میں اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ان کے لیے شام کے محلہ چمکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے واقعات بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن وہ عبادتیں کرتے ہیں ہم لوگ اگر اسی دن ان کی جو ہے تو تشریف آوری کا ذکر بیان کریں تو آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم اگر اس دن کو عبادت کریں تو آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دن کو منانا اور اس دن پہ عبادت کرنا اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو عصو مبا... سن جو ہے اس کو بیان کرنا اور ان کی سوانح حیات کو بیان کرنا سوال کریں سوال کے ساتھ قرآن اور حدیث کو کوٹ کریں گے آپ کی یہ ہم سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے قرآن کے ساتھ جو ہے سوال کے ساتھ قرآن اور حدیث پیش کریں گے اور یہ جو ہم میں نے لکھا آپ کے سامنے وہابی کی بک کا میں نے لنک دیا ہے اس میں اس نے لکھا حضرت آدم اور حضرت علیہ السلام نے شرک کیا ہوا ہے اس کا جواب مجھے آپ کا پہ آپ لوگ دیں یار واٹ از دس کیا واٹ از دس کیا وٹ از دس رسول کا سباب کس دیتے کو ہوا تھا کیا رسول صلی اللہ رسم کا وشال... کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال جو ہے دو ربی لوگل کو ہوا تھا اس پہ بھی اگر کسی نے بحث کرنی ہے تو آج اس کے بعد میں بحث کر لیتا ہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جی اسلام علیکم رحمت اللہ آواز آ رہی سی نا آپ آواز آ رہی ہلو بھائی جان بھائی لوگ سب لوگ سن رہے ہیں اب میں آپ کو ذرا اس انجین تو صاحب آئیں گے عالم اپنے آپ کو بہت بڑے عالم کہتے ہیں ذرا میں ان کی ذرا آپ کو بات بتاتا ہوں انہوں نے جلوس کی ایکسپلینیشن کیا کی ہے اندازہ کریں ایک لے مینا انہوں نے سمجھا بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے پینڈو ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ عالم بنے ہوئے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے لازا جناب یہ بڑے جناب انہوں نے جلوس کی ہی کیا جی صحابہ بیٹھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب ذرا پلیز ذرا آپ ذرا اس چیز کو ایکسپلین کریں ہم کو جاہل نہیں ہیں وہ جلوس کی ایکسپلینیشن کیا دے رہے ہیں کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں جی ہماری محبت میں تو موجن صاحب وہ جب زندہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کی بات ہے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ تومک لگا دی کہ وہ انہوں نے جناب جلوس نکالا تھا کہاں لکھا نہیں نکالا انہوں نے یہ ایکسپلینیشن آپ جلوس کی دے رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں جو آپ نے حدیث پڑھی اس میں لکھا ہے کہ عبادت کی عبادت کس کی کرتے ہیں اللہ کی صرف عبادت کی اب آپ اس میں ڈول بھی ڈال دیں ہیں آپ اس کے اندر جناب بھگڑے بھی ڈال رہے ہیں آپ اس کے اندر جھنڈے بھی, بھی لہرا رہے ہیں اور بھائی عبادت کی تو عبادت اللہ کی کی کیٹس اٹ کوئی انڈیویجل عبادت تھی جو انہوں نے خود کی جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں آپ موڑ کے کسی اور طرف لے کر جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ایکسپلین ہر چیز کو بیسیکلی آپ لوگ میں آپ کو ایک آئیڈیالوجی تھیم آپ کو بتاتا ہوں اور روزہ رکھا اوکے نو پرابلم روزہ رکھیں اللہ کی عبادت کی اب آپ کو میں تھیم بتاتا ہوں بیسیکلی تھیم کیا ہے آپ لوگ یہ جو ایک قبر پرستی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسی ایسی چیزیں نکال کر لے کر آتے ہیں ایسی ایسے نقطے نکال کر لے کر آتے ہیں تاکہ آپ ان بزنس کو جو وہ کام ہو رہا ہے اس کو غلط جو, جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کر سکیں دوسروں کی نظروں میں یہ ایک آئیڈیالوجی یہ ایک تھیم آپ لوگوں کو دینے ہمیں کوئی کسی کا کنسرن نہیں ہے فلانا وہ ہے آپ گھوم پھر کے وہ پہ لے جاتے ہیں یار میرا کوشچن کیا تھا میرا کوشچن یہ تھا کہ بھائی آپ کے علماء خود جا کر قبروں کے اوپر جب بنگڑے ڈالتے ہیں دمالے ڈالتے ہیں وہاں پہ چادریں چڑھاتے ہیں پیسے پھینکتے ہیں گلے بنے ہوئے ہیں قبر کے اندر گلے اس کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے پیسے ڈالنے گریبوں سے پیسے بٹورنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پتھر کی قبر بنا لو उसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उसके ऊपर जनाब सबज रंग का रंग करवा लो वहां पर झंडे लगा लो और वहां पर किसी पीर को बड़े तारी साहब या किसी को उनको पैसे देकर उनको बुलवा लो और उनको को प्लीज जरा इस्तता कर दे कब्र का تاکہ پوری زندگی کی روزی روٹی میری لگی رہے آپ کے کہنے سے ہم نے نہیں ماننا کہ کوئی چیز غلط ہے یا صحیح ہے جب آپ کے علماء یہ کام کرتے ہیں جب وہ لوگ خود اس چیز میں انوالو ہیں جب وہ خود کپڑوں پہ جا کر یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں وہاں پہ فنکشنز آرگنائز کروا رہے ہیں کیا یہ تعلیم تھی اسلام کی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر تھے کہ میرے بعد آپ جنگل پہاڑوں میں شہروں میں قبریں بنانا اور وہاں پہ بنگڑے ڈالنا اور لوگوں کو جا کر وہاں پہ ترغیب دینا کہ آؤ اچھا ایس ایچ او صاحب نے کہا جی وہاں پہ خادم مسور صاحب نے کہا جی وہاں لکھا ہوا یہاں سجدہ کرنا منع ہے تو بھائی چھڑیے مارو فلاح کرو اور بھائی جب آپ کے علماء خود وہاں جا کر یہی کام کریں گے تو وہ تو ایک فارمیلٹی کے لیے انہوں نے لکھ دیا کہ یار چلو کوئی بات نہیں کہ جی وہاں کی جی بھگڑے نہیں ڈلتے وہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا بھائی یہ ساری دنیا کو پتا ہے جو کام اس وقت اس فرقے کی آڑ میں ہو رہے ہیں اور اس فرقے والوں نے ان کاموں کے اوپر جس طریقے سے پرتا ڈال کر ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے وہ ہمارے معاشرے میں سب کو پتہ ہے وہ ایکسپوز ہیں آپ نے کہا یہ روم کھولا ہوا ہے وہ ہافیوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے ذرا اپنی منزی تھلے ڈنگیری بھی پھیرو نا سرکار ایک ڈانگ پھڑو ذرا پہلے اپنی منجی منزل تھے پھیرو پتہ لگے کہ میری منزی تھلے کتنا گاند ہے پھر آپ کسی کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرو انگلی تو یہ جو پروٹیکشن جو آپ دینا چاہ رہے ہیں جو آپ دے رہے ہیں وہ ایکچولی آپ لوگوں کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ جو یہاں معاشرے میں جس لیول پہ یہ چلا گیا اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر اتنی ہمت ہوتی تو آپ کے کوئی بھی شخص جا کر داتا دربار کے اوپر جو داتا دربار بنا ہوا ہے اتنے بڑے بڑے گلے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جو غریبوں سے پیسے بٹورنے کے وہ جو مشین لگی ہوئی ہے کہ بھائی پیسے ڈالو تو وہ نیچے ڈائریکٹ قبر میں جا رہے ہیں ایک بندہ نے مجھے میں حیران رہے گا کہ یار یار لوگوں کی کیا آئیڈیولوجی ہے تو اس کے اندر ڈال رہا ہے اس کے بعد وہ ان پیسوں کو جناب وہ گدی نشین کھا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور ان کا جناب وہ روزی روٹی یہی چل رہا ہے تو بیسیکلی یہ ایکسپوز آپ لوگ خود ہو رہے ہیں تو میں یہ آپ کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے آپ روم کھولیں لیکن آپ کے پاس جو ہے نو آنسر آپ نے اتنی بڑی تومت لگا دی جناب وہ جلوس آپ نے اس کو جلوس بنا دیا عثمان بھائی نے سے سمپل ایک کوشچن کیا تھا لیکن آپ کے پاس آنسر نہیں تھا سوری ٹو سے آپ نے وہ روزے کو جلوس بنا دیا کہ جی روزہ رکھا پھر آپ نے ان صحابہ کو جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے جلوس بنا دیا پھر آپ نے اپنی ناتوں کو اور اپنے ملاد کو آپ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ والی حدیث جو روزے کی حدیث تھی اور اس کو اس, اس میلاد کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پیش کی یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ میکس نو سینس ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا آخری میں آپ سے بات کروں کہ ملاد کا کیا مطلب ہے بھائی اگر انہوں نے اپنے ملاپ کا بتایا ملاپ کا بتایا ملاد کا واقعہ بتایا اپنی ملاپ کے بارے میں چلو فور سے انسٹینس تو ان, کا وا, ان کے اپنی پیدائش کا واقعہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات سے ان یہ جو جلوس اور یہ ساری چیزیں ہیں ان کو جسٹیفائی کر سکو یہ آپ کے لیے جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے آپ سمپل رونگ کو رونگ کہیں جو غلط بات ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ غلط بات ہے یہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے اور ہمارے علما پھیلا رہے ہیں ہمارے جتنے بھی سرپرست آلے ہیں وہ ہی یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہی آپ کا جواب ہے اور میں اس سے زیادہ آپ کو مزید اس لیے نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے اندر وہ ایک ٹمپرامنٹ جو ہے نا وہ نہیں آپ پورن وہ یار ہم یہاں وہابیوں کے وہ عالم بردار نہیں بیٹھے میں نے چھ ہزار دفعہ لکھا ہے نوٹ وہاں بھی یار میں ایک سمپل آدمی ہوں میں نے ایک کوشچن کیا ہے آپ کے جو کنسلٹ ہو لیول کے یعنی کہ ہاتھ اٹھا کے عورتوں کو کہہ رہے ہیں ہلائے hey, جی اور جناب پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ کروا رہے ہیں لوگ مرد بھی وہی بیٹھے ہیں عورتیں بھی وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں انگلش کوئی کنسرٹ ہو رہا ہے کوئی گانے لگے ہوئے ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو مطلب میکس نو سینس میکس نو سینس اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحبہ نے یہ کروایا ایسا کروایا عورتوں کو بٹھا کے ان کو ہاتھ اوپر کروا رہے ہیں یار یہ کام ہو رہا ہے یہ اسلام کا نام روشن کر رہے ہیں آپ لوگ کم از کم اس کو تو کنڈیم کریں جا کے پکڑے ان کے گرے باندھ جو لوگ یہ کروا رہے ہیں اگر آپ غلط سمجھتے ہیں ان باتوں کو تو باقی آپ کا بھائی اپنی مرضی ہے جائیں قبر پہ جائیں جو مرضی کریں دو گا کیونکہ آپ کے اپنا آپ نے اپنی جسٹیفکیشن آپ کے ذہن کے اندر ایک اپنی ایک اپنی جسٹیفکیشن آپ اس کو اس کو آپ کا لیکچر سننے نہیں آئے آپ سے چند سوال کیے تھے میں نے اس پر نظر ڈالی نہیں کہتے ہو میں وادی نہیں ہوں وادی نہیں ہے تو اپنے باپ کے بارے میں تو بات کرنا شیخ ابن عبد الباب نزدین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی قبر مبارک کو صنم اکبر کہتا ہے اپنے باپ کے بارے میں تو تمہیں کچھ نہیں کہا تو مزار کی پیلے چل پڑا اور یہ تقیاباز اولڈ میموری بیٹھا ہوا ہے اور یہ اتنا بڑا تقیاباز اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سننی ہوں کس قسم کا سننی ہے یار تو ہے وادیوں کی فیور کر رہا بیٹھ کے یار یہاں وادیوں کی فیور کر رہا ہے یار یہ بندہ وہ کہتا ہے میں تو سب کو مسلمان کہتا ہوں سب کو مسلمان کہتا ہے ایک کو مشرک کہتا ہے جو مزار پہ جا رہا ہے اس کو کہتا ہے مشرک ہے شریک کر رہے ہیں اور کہتا ہے سب کو مسلمان کہتا ہوں یار تقیہ باز ہو بھائی آپ سیدھی سی بات ہے آپ موزودی صاحب بھی تقیہ باز تھے اور آپ بھی ہو مجھے ایک بار بتاؤ اولڈ میموری بھائی ایک سیڑھی سے سی ایک بات بتاؤ اگر ایک شخص ایک شخص مزار پر جا کر سجدہ کر رہا ہے تو آپ تمام لوگوں کو مشرق کاؤ گے یا اس شخص کی اصلاح کرو گے آپ مجھے ایک بار بتاؤ ایک آدمی مزار کے باہر اگر چرس پی رہا ہے تو آپ تمام لوگوں کو چرسی کاؤ گے یا اس شخص کی مزمت کرو گے جو باہر مزار کے باہر بیٹھ کر چرس پی رہا ہے آپ مجھے بتاؤ مجھے, میری بات کا جواب دو میں نے اس غریب آدمی سے یہ کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کا مزار جو ہے وہ سنا میں اکبر ہے اس نے تو بات نہیں کی یہ تو کہتا میں نہیں تو نہیں تو بات کر اس پر بولنا ایک لفظ بولا اس نے آپ نے کہا ایک لفظ آ کر یہاں پر اولڈ میموری صاحب جس بندے نے یہ بات کی آپ نے ایک لفظ کہا اس کے بارے میں نہیں کہا کیونکہ کہ آپ کہو گے تو آپ کا تو اپنا بنا بنایا محل گر جائے گا آپ کے بڑوں کے تو بد گر جائیں گے آپ نے کیا بات کرنی ہے میں کہتا ہوں شیخ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جب داتا دربار تشریف لائے چلہ کاٹا تو آپ نے کہا گنج بخش فیض عالم مزہ نور خدا کہ نہیں کہا اولڈ میموری صاحب لکھو یہاں پر انہوں نے یہ بات کہی گنج بخش فیض عالم مزہ نور خدا تو کیا وہ مشرک ہو گئے مجھے بتاؤ اولڈ میموری صاحب کیا خواجہ غریب نواز مشرک ہو گئے کیا انہوں نے شرک کیا یہ کہاں بھی پروپگینڈے پہ چل پڑے آپ ہیں بات کرتا ہے بھاگیہ روم سے آ کر تقریر کرتا تھا بہت غریب آدمی لیکچر اور پروفیسر بنا ہوا بات کرو آ کر عقائد پر ہم سے کہ جو حضرت آدم کو مشرک کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو مشرک کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو یہ بات کرو نا یار مزار مزار آ جاؤں بسم اللہ رحمان وحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے بھائی اگر میری آواز آپ تک آ تو پلیز مجھے بتائیے گا <coughs> ایسے بھائی آپ ٹیمپرامنٹ لوز کر گئے ہو آپ ابھی میں کچھ مزید بولوں گا آپ گالیاں دینا شروع کر دو یا باؤنس کر دو گے. یہ تموجن صاحب آپ بہت بڑے عالم بن رہے ہیں لیکن آپ کا جو اسٹائل ہے گفتگو کا انتہائی تقبیرانہ ہے آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اپنی گفتگو کے درمیان کے یعنی کہ آپ لوگ جو بولو گے وہ جبلیہ مارو گے یعنی کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہی اصل پیور خالص اور صحیح اور سیدھی بات ہے آپ لوگ جو کرو گے وہ جبلیہ مارو گے تو بھائی پھر آپ سے جبلیوں کے بارے میں کیا سوال کیا جائے کہ آپ جس متقبرانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہو کسی دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ایک سیدھا سادہ سوال کیا اس شخص نے کہ بھائی صحابہ رضوان اللہ اجمائین نے بارہ ربی الاول منایا اس سوال کا سیدھا سیدھا جواب دیں ہاں یا نہ نہیں منایا جی کیوں نہیں منایا اس پہ آپ بات کر لیں کہ اس وجہ سے نہیں منایا وہ بات سمجھا دیں اس پہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ کوئی لمبی کسی سے چک گالیاں دینا شروع کر دیں یا خدا نہ خاصہ اس کا سوال کرنے کا یا میرا کم از کم میں اپنا تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہماری زبان سے یا ہمارے الفاظ سے یا ہماری گفتگو کے انداز سے یا ہمارے انداز گفتگو سے کہیں یہ شاہبہ پیدا ہو کہ ہم غستاخی کر رہے ہیں نعوذ اللہ تو اللہ ہم کو اس سے ہمیں معاف فرمائے ہمارا کب تک یہ مقصد نہیں ہے میں اس, اس نے وہ غریب آدمی نے جو سوال یا عثمان بھائی نے غریب آدمی کو چھوڑے عثمان بھائی نے جو سوال کیا تھا تو وہ یہ سوال کیا تھا اور اسی طرح مطلب کہ کیا دوسری بات جو کہ بھائی آپ نے کہا کہ وہ جو وہاں پر ہمارے جو الی اللہ ہے کی وجہ سے اسلام پھیلا بالکل انہی کی وجہ سے اسلام پھیلا اور انہی کی وجہ سے الحمدللہ کہ آج ہم مسلمان ہیں اور برے صغیر پاک و ہند بنی پوری دنیا میں اسلام اسی طرح سے پھیلا بزرگوان نے دین کی وجہ سے پھیلا ان لوگوں کی ریسپیکٹ کرنا ان لوگوں کی عزت کرنا یہ ہم پر فرض ہے ہاں جب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان بزرگوں کی مزارات پر ان کے آنے والی نسلیں کیا وہ کام کر رہی ہیں جو وہ کر کے گئے کیا ہماری یہ گدی نشین وہ کام کر رہے ہیں جو وہ بزرگ کر کے گئے نہیں کت ہی نہیں انہوں نے ان مزارات کو بزنس کا اڈا بنایا ہوا ہے ان مزارات کو انہوں نے اپنے کالے کرتوتوں کا اڈا بنایا ہوا ہے یہاں پر وہ, وہ وہ کام ہوتے ہیں استفر اللہ جو نہیں ہونے چاہیے یہ چیز غلط ہے اس پہ بات آپ کریں جی بالکل غلط ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بات آپ بھی مانیں کہ ان کو روکنے کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا نہیں روک رہے اس کو جن کے وہ مزارات ہیں ان کے گدی نشین ہی اس کو روک سکتے ہیں میں نے جو مثال دی کہ حضرت سی سہاگ والے کروڑ میں جہاں ہم ان کے مزار میں جاتے تو وہاں خواتین کے آنے پر پابندی ہے نہیں آنے دیتے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ نہیں بالکل آپ آنا چاہتی ہیں آپ دعا کرنا چاہتی ہیں ان کا الگ سے انہوں نے سیٹ اپ بنا وہاں مزار کے اندر نہیں آ سکتی قبروں پہ آنا پہ ان, مطلب قبر پہ آنا ان پر نہیں آنے دیتے ان لوگوں کو یہ ایک اچھی بات ہے پر دوسرا اگر آپ سیدھے سیدھے طریقے سے اگر اچھے انداز میں جواب دے سکتے ہیں تو دیں ورنہ آپ کو اگر مطلب آپ اس چیز کو مائنڈ کرتے ہیں تو سوری کہ میں نے اگر کوئی سوال کیا یا عثمان بھائی نے کیا غریب آدمی کی میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ چلا گیا کسی کے پیٹ پیچھے اس کی بات نہیں ہونی چاہیے تو میں مائک فری کر رہا ہوں لیکن آپ ساری ٹو سے کہ آپ سیدھا جواب نہیں دے سکے تھے تموجن صاحب میں مائک فری کر رہا ہوں جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے کہا میں نے جو حدیث پڑھی ہے بقول بغری بارد میں کہ کہ میں نے یہ بڑی ماری ہے اور جلوس کا مطلب پر میں نے کیا کر دیا ہے تو سنے ابھی حدیث اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن وآن عبی سعید الخدری قال, خ... قال خرج معاوی علی حلقتن فی المسج کیا اجلسکم قالوا جلسنا نذكر نسكر الله عز وجل قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا اللهم اجلسنا یہاں پر اجلسنا کا لفظ بار بار آ رہا ہے اس کو ذرا غور کرنے ہیں اپنے اپ ریکارڈنگ کر لیں اس کی اجلسنا الا ذلك قال ما اني لم استخلفكم تهمت لکم وكان عهد بمنزلته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اقل انه حديثا مني ان ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من أصحابي فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هذا أن الإسلام ومن علينا بك قال الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا قال الله ما أجلسنا إلا ذلك قال ما أما إني لم استحلفكم تهمت لكم وإني أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل یو باہی بیکمل ملائے ابھی حدیث کا پورا ترجمہ بھی سن لیں ٹھیک ہے بی سی اور جگہ اس میں اجل سکم کا لفظ آیا ہے سے اب یہ سنیں اس کا ترجمہ کیا ہے جب میں اس کو کہہ رہا ہوں عربی میں مجھے اس کا جواب دو میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے جاہل وادیوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے اصل میں اگر ان کو میں نے تو یہ کہا نہ ان سے کہ اگر آپ لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ پچھلے چھ مہینے سے میں نے سوال کیا اس پالٹاک پہ کوئی مجھے جواب نہیں دے رہا اب اس کا ترجمہ بھی سن لیں حضرت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ حضرت امیر معاویر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں گروہ کے پاس تشریف فرمایا تم نے جلسہ کیوں منعقد کیا ہے یعنی جمع کی ہو کر کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا کہ جلسہ ہم نے اللہ و جل کا ذکر کرنے کے لیے منعقد کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کیا تم صرف اس لیے یہاں جمع ہوئے اور کوئی بات نہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے آپ رضی اللہ فرمایا میں تم پر کسی تہمت کی وجہ سے تم سے حلف نہیں لیا بلکہ میں تم میں سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثی بیان کرنے میں سب کم بیان کرنے والوں. تو بے شک ایک مرتبہ رسول اللہ, اللہ مسجد میں اپنے صحابہ کرام رضوان اجمعین کے حلقہ کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو صحابہ کرام نے ہم ملا ازل کا ذکر اور اس نے ہمیں جو اسلام کی ہدایت فرمائی اس اس حمد السنا بیان کرنے اور بیچ کر ہم پر جو احسان کیا اس کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم تم صرف اسی لیے یہاں بیٹھے ہو سابق رام نے ارس کیا کہ اللہ کی قسم ہم یہاں صرف اسی لیے بیٹھے ہوئے آص وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے تم سے قسم نہیں لی بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو مجھے خبر دی کہ بے شک اللہ عظل تمہارے اس عمل پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے یہی حدیث میں نے مختصر الفاظ میں پڑھی ہے تو کہنے لگے جی تموجن تو یہ بڑھیا مار رہا ہے تموجن کہہ رہے ہو جبراہیل آئے جلسے کو انہوں نے گیدرنگ کر دی اور حضور کے سامنے بیٹھی یہ حدیث میں نے پوری پڑھی ہے یہ بہت لمبی ہے ڈی سی تو اس کو میں نے مختصر کر کے اسے سامنے رکھ دیا ٹھیک ہے نا یہ ہو طریقہ تموری تھنگ آن دا اسٹینجر آئی شو اے لوٹ آف تھنگ آن کے مین جب آپ نے بیگم کے پاس جانے لگے پہلی رات تو پھر مجھے بتائی کہ لوگ کس طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح لوگ جائیں گے ٹھیک ہے وہ کوئی مستا نہیں ہے وہ یہی جواب مجھے اسپیکٹریٹر نے بھی دیا تھا کہ اب میں لوگوں کو اسٹینجر کے طریقے بتاؤں گا یہ ہوتا ہے علمیت اظہار کہ ان کے پاس علم کتنا ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اس کے پاس علم کتنا ہے ابن قیمہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ذاکر نائک نے یوٹیوب اس کو کاپی کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کے حضرت عمر فاروق جس عمر فاروق کے حوالے مانگتے ہیں حضرت عمر فاروق اللہ ہو عنہ ہو طلاق کے مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں ہے جو, جو صحابی اش مبشر ہیں اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں یہ ہیں وہ لوگ ان کے بارے میں کس کہیں نا آپ کسی کو کہ میرے نبی کی یہ میرے صحابی کی سنت ہے جناب یہ بیس رکا تراوی پڑھنا پھر دیکھیں آپ کے صحابی کا کیا انجام کرتے ہیں کبھی ان چیزوں میں جا کر ان سے بحث کریں اور صحابہ نے کیا نہیں کہ جب ہم عزیز پیش کرتے ہیں کہ جناب اللہ حافظ جب یہ تکلیف ہو رہی ہے ان کو اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے جب صحیح بات ہو ہے نا پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے یہ بےچارے جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی سننی رہی ہے تو آ کے یہ بڑی مارتے رہو یہ بڑی مارتے رہو جس کے جو دل میں آتا ہے ٹھیک ہے جس کے جو دل جل میں آتا ہے وہ جو ہے تو وائی ڈونٹ یو گو ٹو داغیر جناب آ جائیں وہ کسی نیوٹرل روم میں تو میرے ساتھ بھاگ چکے ہیں اپنا روم ہوگا لوگوں کو ڈاٹ دیتے رہیں گے ان کو بلا لیں نا ادھر ان کو ادھر بلا میں میرے روم میں آ جائیں کسی اور روم کے چلے جاتے ہیں تمہارا اسپیکٹریٹر تمہارا وہ ابن داؤ جو شیخ العزیز بنا ہوتا ہے وہ تو لاجواب ہو گئے تھے میرے سامنے وہ تو مجھے میں نے بخاری کے بارے میں دو چار اس کے جواب مجھے ابھی تک نہیں دے سکا وہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا فن خان سمجھتا ہے اس طرح میں نے مجھے اس کے جواب دے دیں چھ مہینے ہو گئے وہ نہ ابوطا مجھے جواب دے سکا ہے کسی مولوی کو لیا ہو اگر تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے نہیں تو نہیں وہ تو ہاں ہاں وہ ہمیشہ مناظرے کے لیے تیار ہے جا کر وہ پاک سے زمین میں ان کا انجام دیکھ لیں اگر کسی بھائی نے ان کی ریکارڈنگ کی ہے دو اور آتے میں نے ان کے ساتھ میں نے اور رضوان نے بحث کی تھی اور آخر میں تمہارے ابن نے صاحب بھاگ گئے تھے اور تیار ہوتے ہیں ہمارے سُنی مسلم بھائی سے تمہارا اسپیکٹریٹر جو تھا وہ بھی بھاگ گیا تھا ریکارڈنگ میں پڑھی یہ جا کر سن لینا کبھی کسی سے لے لینا اور جا کر سن لینا تم لوہ رہے لوگوں کا کیا انجام ہے بھائی غریب آدمی آیا ادھر یہ بڑی مارک میں تو اس نے تقریر کیا نہ کوئی قرآن پڑھی نہ کوئی حدیث پڑھی میں نے دو بار آئے دونوں بار میں نے حدیثیں پڑھی مجھے دینا جلسے کا اس جلسے کا لفظ ہے جلسہ جو یہ لے رہے ہیں جلوس لے رہے تھے مجھے یہ عربی میں دے کہ اس کا مطلب کیا آتا ہے ادھر خواتین جی جی میری زبان گندی ہے تو گندے لوگوں کے ساتھ مجھے ہونا اصل میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور بی ہوا نے شرک کیا ہے تو ان کے ساتھ مجھے گندا ہونا پڑتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی ہو گئے ہیں ان کے ساتھ مجھے گندا ہونا پڑتا ہے جب تمہارے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا نا جب تمہارے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا تو کس طرح بندے کو غصہ آتا ہے لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی گالی دے کو برا بلک کہ ان کی شان میں کم گستاخی کرے جو میرے صحابہ کو برا بلک ہے ان کی سنت پیمنل نہ کرے تو مجھے تو غصہ آتا ہے اور حضرت فرماتے ہیں وہ شخص تک مومن نہیں ہو سکتے جو مجھے اپنی جان مال آل الاد سے زیادہ محبت نہ کرے جو مجھے اپنی جان مال آل الا سے زیادہ محبت نہ کرے یہ ہے وہابیوں کے حقیقت جو میں نے لکھی ہے مجھے جواب دیں نا ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں میرا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے میرا یہ مقصد ہے یہاں پر کہ انہوں کے جو معتمد علماء نے جو چیز لکھی اس کے بارے میں مجھے جواب چاہیے کہ یہ میں نے ابھی کتاب و توحید کا آپ کے سامنے لکھ چیپٹر نمبر ففٹی کھولے اس کا اباب اتنی کسی وہابی میں اتنی ہمت ہے تو اس کو مجھے آ جواب دے کہ عقائد میں بلیوز میں کون سے مولوی نے ضعیف اور من گھڑت روایتوں کو نقل کر کے اس پہ عقیدہ بنانے کی کوشش کی ہے کسی آپ لوگوں نے یہ عقیدہ کی حضرت آدم اور بی بی ہوا نے جو ہے تو شرک کیا ہے وہابیوں کو یہ عقید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں کیا آپ کو یقین کریں گے میں آپ کی قرآن، ایک منٹ قرآن کی آیتیں پڑھوں تو آپ کے سامنے ان کے رسالے سے پڑھ لیتا ہوں ان کے رسالے ہیں جناب وہابیوں کے وحابیوں کے رسالے الماعیدہ کی آیت نمبر 64 کی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عزم و کرم سے متصف دو ہاتھ ہیں جناب اور بلکہ اس کو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اس کو وہ مطلب دیتے ہیں اللہ تباہ کو تعالیٰ کے نہیں نہیں مجھے ادھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جناب کوئی تیسرا نیوٹرل روم بنا میں کسی کے روم میں جا کر ڈاٹ میں نہیں بیٹھ سکتا ٹھیک ہے میں نیوٹرل روم میں آئے کہ کوئی بھی بھائی آ جائیں ان کی طرف سے ٹھیک ہے کوئی بھائی آ جائے ون ٹو ون ہوگا یہ بڑی نہیں ہوں گی اعتراض کریں گے تو مجھے بتائیں گے کہ یہ اعتراض کر رہا ہوں یہ فلان بک میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں نہیں مجھے تو پروک مت کرو جناب یہ پیس ویلکم صاحب تم ابھی بچے ہو اور پچھلے سولہ سالوں سے میں یہی کام کرتا آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ٹیکٹکس کسی اور کے ساتھ یوز کرنا یہ اپنے روموں کو ہائی کرنا یہ چھوڑو گے کام یہ ڈرامے ہیں ویسا مت کیا کرو بھائی ٹھیک ہے یہ میں ادھر بیٹھوں گا ٹھیک ہے کوئی تیسرا روم اوپن کر لیں آج شام ہم ادھر ہی ہیں جناب آج شام ایک بندہ ان کی طرف سے لائیں ایک بندہ کو بڑا کر جو بھی اپنی کو مولوی لیا خیر کوئی مسئلہ نہیں کی پسند کا یا پھر ٹاپک یہ رکھتے ہیں کہ ان کے بڑوں نے جو باتیں کی مجھے اس کا جواب دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ کب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کب سے ہوگی یہ جو قرآن جھرال تبارک تعالیٰ کا چہرہ جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گا یہ اللہ کا چہرہ کب سے بن گئے جناب یہ بتائے مجھے کہ یہ اتنی زیادہ اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے ایسا لائد ہے نا مجھے اس کے جواب دیں نا آپ پلیز صاحب آپ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کس سے ہے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ کس نے منایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ دو پاؤں یا عقیدے کس نے رکھے ہیں یہ تمام وہ کفری عقیدے ہیں یہ کیا ہے جناب کفری عقید جواب دے مجھے اس کا ذرا مجھے کوئی وابی ذرا کر جواب دے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و کے او بھائی تم کیوں تم کو تو ٹرسٹ نہیں ٹرس نہیں او بھائی میں یہ کہتا ہوں ٹرسٹ کی بات ہی نہیں ہے آپ کے نزیک اللہ کے دو ہاتھ اور پاؤں ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جیسی تشویح منا رہے ہیں ٹھیک ہے مناظرہ نہیں ہو سکتا جب تک نہ لیں جی جی آج شام آپ روپ اوپن کر دیں نا آج شام آج شام آپ روپ اوپن کر لیں جناب ہم یہ میں ابارتیں رکھوں گا مجھے ابن نے بداؤ جباب وہ قبر سے اٹھ کے بھی آج بھی مجھے اس کا جواب دے دیں کہ اس نے یہ من گڑھتے روایا تھا کہ یہ کیوں کہا کہ حضرت آدم اور بیوی ہوا نے شرک کیا ہے آج مجھے جواب دے دیں جناب مجھے جواب دے دیں کیا خیال ہے ایک سیکنڈ جناب یار میں بھی تھوڑی ابھی زہر کا, کا وقت ہو گیا نماز پڑھنی ہے تو یا تو پھر آٹو ڈاٹ آن کر لیں کچھ کر رہے ہیں جو بھی کرنا ہے دی جناب ایک بندہ ہو ایک بندہ آپ ممکن روم میں کوئی نہیں ہے موجن میرا نام لے لیں ان کو آپ اور ان میں سے ایک بندہ ہو جائے باقی سب کو ڈاٹ کر دیں ہم دونوں بحث کر لیں گے آپ سب سن لیجیے گا میں کر لوں گا نا میں کروں گا نا آپ کو ان کے ساتھ بحث آپ ان سے جا کر ڈیل کر لیں کہ آئے شام تموجن آئے گا ان میں سے بھی ایک بندہ ہو جائے گا باقی سب کو ڈاٹ ہوگا کوئی کوئی نہ ٹیکس رکھے گا نہ کوئی مائک بھی آئے گا ٹھیک ہے پھر بات کر لیتے ہیں اللہ اللہ خیر کچھ نہیں کوئی گرار ہوں نہ میں پریشان ہوں ابھی دودھ کو دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اینی ون اگر وہ کسی مولوی کو لے آئے تو بہت اچھا ہوگا جناب اگر وہ کسی مولوی کو لے آئے نا وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا کیوں وہ تو جائیں ان کو تو کسی چیز کی سمجھ نہیں اگر وہ کسی مولوی کو لے آئے تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا بات ختم ہوا تلہا م... دا اسپیکٹر ان کو میرا نام لے لینا بھائی وہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ان کو میرا نام لے لینا وہ اگر وہ ان میں سے جو بھی راضی ہوتا ہے میں ریڈی ہوں. ان میں سے جو بھی راضی ہوتا ہے, میں ریڈی ہوں ہوگی ان میں سے جو بھی راضی ہوتا وہ آ جائیں لیں ان کو ٹھیک ہے میرا نام ان کو تو نہیں کسی مرد کو لائیے گا کوئی مطلب ان میں خیر ساری مادی ہی مادیاں ہیں ان کو بولے مرد ہو تو وہ آ جائے میں سب باز گئے تو میں عورتوں سے بات نہیں کرتا ٹھیک ہے آ اور ادھر ہم سے بات کر لیں ان کو ہمارا میسج آپ کر دیں بلکل بلکل جی روم اوپن ہے وہ آج اپنے بڑے کو ڈیفینڈ کر لو کہہ رہے کہ آج اور ٹروتھ اباؤٹ وابی میں اس کے بارے میں تمہارا مرض سے ہی ہوگا جی جی جی جی جی آج جناب اپنے بڑے کو آ کر ڈیفینڈ کر لیں میں بیٹھا ہوں ادھر اور آ کر مجھے ڈیفینڈ کر لیں اپنا عقیدہ بات ختم ہوگی تم کو بات کی سمجھ ہی نہیں آئی ہاں جی آپ کو تو آ رہی ہے بس یہ کافی ہے نا جی ٹھیک ہے آپ کو آ رہی ہے کافی ہے آپ ان کو جا کر مجھے بات ہو کہ آپ کی سمجھ جاتی ہے جناب میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہو نا اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہو تو آپ کو سمجھ پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن اصل میں آپ میں عقل کی کمی ہے یہ پرابلم ہے اصل میں اللہ <risque> روم میں جناب بیچارے بھاگے بھی تو بڑے شیر بنے ہوئے تھے کر وہ خادم میں رسول کے ساتھ بحث کر رہے تھے وہ پتہ نہیں کس کے سے بحث کر اسی طرح رات کو بھی اللہ اکبر اسی طرح رات کو بھی بھاگے تھے اللہ اکبر بڑا افسوس ہوتے میں بیچاروں اللہ اکبر کیا ٹھی جی اب جانا تو ہوتا ہی ہے نا پال سے اور یار پچھلے چھ سات گھنٹے ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی کوئی بھی مائک پہ نہیں آیا جناب کل رات ہم آٹھ نو گھنٹے بیٹھے جی سمس یس اب میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں بس آ رہا ہوں کل رات ہم بیٹھے ہوئے تھے کوئی بھی نہیں آیا جناب سب باہ گئے تھے میں کتابیں کھلی تھی میں نے کہ ہو سکتا ہے کوئی آ جائے گا کوئی مرد سے کو آ جائے گا جناب اپنے بڑے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لیکن وہ بیچارے اپنے روم سے نکلتے ہی نہیں کوئی کوئی تیسرے روم کو تیسرے کو ریکویسٹ کرنے لیں جناب آپ لوگ کوئی تیسرے روم اوپن کر لیں ہم تیسرے کے میں چلے جائیں گے لیں گے فلانے آدمی نے چرس بھی آدمی نے سگریٹ فلانے آدمی نے نہیں کے جو کرتے ہم اس چیز ذمہ دار ہیں کون مسلمان ہے جناب آپ کے نزدیک یہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ جو ہے تو نبی مرک مٹی ہو گیا ہے یہ مسلمانے جو کہتے ہیں صابر مبشر کے لوگ جو ہیں تو وہ جو ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں ہے یہ مسلمان جو کہتے ہیں بی بی ہوا اور حضرت آدم کے جو ہے تو انہوں نے شیر کیا تھا یہ مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں جو کلمہ پڑھا ہوا وہ مسلم, مسلم ہے جی آپ بخاری کی جو حدیث حدیث پڑھے نا بخاری کی ایک حدیث اور بھی ہے ٹھیک ہے حدیث کی حدیث کی جشری حدیث ہی, ہی ہوتی ہے بخاری کی ایک حدیث اور بھی ہے جناب آپ بخاری کی ایک حدیث پڑھتے ہیں جو کہ کلمہ پڑھا ہے تو بس وہ م... یہ ایسی باتیں نہیں ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں نے زکات دینے چھوڑ دی ان پر لشکر کشی نہ کرتے اگر ایسا ہوتا تو ابو بک صدیق رضی اللہ عنہ نے لشکرکشن لوگوں پہ نہ کرتے جنہوں نے جو تھا تو وہ زکا دینا چھوڑ دی تھی اگر ایسی بات ہوتی تو بادمیوں کے خلاف جو ہے تو مسلمانوں نے جہاد میں کیا ہوتا باطنی فرقے نے اور وہ ہی مسلمانوں کے قاتل تھے مسلمانوں کو قتل کرتے رہتے تھے ایسی بات نہیں ہے جناب کہ بس کلمہ پڑھ لیا با خیر خیریت کل میں لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے منافع عبداللہ بن اوبئی کی جو نسل ہے وہ جہنم ہی جائے گی کوشا کرنا کنبارکی کوشاری نا تو مان سو سو محمد وسلم مصف مسلمان سلام میرے رشتہ شروع بھائی سال کا دربار کی اور لدا رکی سرور کورے کائدار حرم محمد رسولہ تو مجرک مجرف کا سرور ہوا ہے سال کو سلام میں آپ بھی نمبروں مبارک دلہن کے نام کے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 تبقى باختار به 300 در كل اول و احترم التشريق كله